رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے اور آپ کی خوشگو ابو محمد سیدنا حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حفظ کر رکھا ہے جو بعد تمہیں شک میں مبتلا کرے اسے ترک کر دو اور جس میں کوئی شک کو شبہ نہ ہو اسے اختیار کر جام ترمیزی حدیث نمبر 2518۔ سنس حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو چودہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی یعنی آپ کی صاحبزادی فاطمۃ اللہ عنہ صاحب حضرت حسن. حدیث میں لفظ آیا ہے. اس کا مفہم یہ ہے کہ آپ کی خوشبو کیونکہ آپ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر بے حد خوش ہوتے اور ان کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے اس لیے راوی نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو آپ کی خوشبو قرار دیا اس تشبیح کا احادیث میں ذکر آیا ہے کہ جو نووی کا جو ہم نے سلسلہ شروع کر رکھا ہے کہ البتہ بعض امور بعض چیزیں شبہات کی قسم سے ہیں جن سے اکثر لوگ ناواقف ہیں ان شبہات سے بچ کر رہنا چاہیے جو شخص ان سے نہ بچے وہ کسی وقت بھی حد سے تجاوز کر کے حرام کا مرتکب ہو سکتا ہے ایسے شخص کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تشبیح ہے جو لہٰذا مشکوک اور مشتبہ اور غیر واضح امور سے بچ کر رہنا چاہیے ایک حدیث میں ہے نیکی حسن اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو بات تمہارے دل میں کھٹ کے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو ترپن کئی لوگ بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں لیکن ان کا اخلاق ان کا کردار ان کے کا طریقہ نہایت ہی برا ہوتا ہے ان کو سمجھنا چاہیے کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے حضرت وابسا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا وابسا تو پوچھنے آیا ہے کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے میں نے عرض کیا جی ہاں تو آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا قلبک اپنے دل سے اور جس بات سے دل میں خلفشار پیدا ہو وہ گناہ ہے خالو اس کے جواز کا فتوا دیں مطلب یہ ہے کہ جس کام سے دل مطمئن نہ ہو اس سے اجتنا بھی بہتر ہے تقوا اور پرہیزگاری اسی چیز کا نام ہے لیکن یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ بہت سی چیزیں ہم اپنے حالات اپنے گرد و پیش اپنے ماحول کے مطابق بہت سی چیزوں کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں جبکہ کہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دونوں اس کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں ایسے وقت میں ہمیں اللہ اور اس کے اصول کی ہی اطاعت کرنی چاہیے اپنے ماحول اپنے گرد و پیش کی بہت سی باتیں جو بچپن سے ہمارے ہمارے فطرت ثانیہ بن جاتی ہے اور فطرت اولا کو تباہ کر دیتی ہے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو قرآن و سنت میں ہے وہی درست ہے ہاں کسی شخص کسی فرد کی بات کو کسی کے فتح کو رد کیا جا سکتا ہے